اور جس کا ماہر مقرر نہیں ہوا یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے اسے طلاق مل گئی اور اس کا ماہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا فرمایا کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو مالم تمسنا کہ ابھی تم نے ان کو مس نہیں کیا مس سے مراد وتی ہے خواہ حقیقی ہو یا حکمی ہو حکمی وتی سے مراد خلوت سیاح جی مراد ایسی جگہ ہے جہاں میاں بیوی بی اکٹھے ہوئے اور مباشرت کے لیے کوئی معنے نہیں تھا او تفرض الہنہ فریضہ یا تم نے ان کا مہار بھی مقرر نہیں کیا مس بھی نہیں کیا اور ماہر بھی ان کا مقرر نہیں کیا تھا تو ایسی عورت کو اگر طلاق دے دو وہ مت لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا دو مراد ہیں سیاب متا متا کے کپڑے یہ تین کپڑے ہیں جو ایسی عورت جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور مس کرنے سے پہلے اسے طلاق ہو گئی تو یہ متا کا دینا واجب ہے جی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک المن سے قدر ہو خوشحال آدمی پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق وہ المخترے قدرو اور تنگ دست پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق یعنی خامند کی جتنی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق ایسی عورت کو سیاب متا دینا واجب ہے متام بل معروف یہ مت او کا مفول مطلق ہے جی یہ پشاک دو بال معروف ساتھ بھلے طریقے کے یعنی دستور کے مطابق حقا کن المحسن حق بمانا واجبن مدارک یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر وہ ان تلق تمہ ہننا ان تمس اب اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے جسے مس کرنے سے پہلے مباشرت سے پہلے طلاق ہو گئی لیکن اس کا مہر مقرر ہوا تھا تو فرمایا اگر ایسی عورت کو طلاق دے دو تو پھر پورا ماہر نہیں دینا نصف ماہر دینا ہے اور اگر تم ان کو طلاق دے دو من قبل ان تمسو ہننا ہاتھ لگانے سے پہلے مراد وتی ہے جی خواہ حقیقی ہو یا حکمی وقد فرض تم لہنا فریضطن اور تم مقرر کر چکے تھے ان کا مہر فنصف ما فرض تم بس لازم ہے آدھا مار جو تم نے مقرر کیا اللہ یافون مگر اس صورت میں کہ وہ عورتیں معاف کر دے وہ عورت معاف کر دے کہ میں یہ بھی نہیں لینا چاہتی او یافو لذیب ید ہی اقدت یا معاف کر دے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرا یعنی خامد خامند نے کہہ کیا معاف کرنا ہے جی بجائے نصف دینے کے پورا مہر دے دے تافو اور یہ کہ تم درگزر کرو پورا ماہر دے دو اکر ابول تو یہ زیادہ قریب ہے پرہیز کے ولا تن سبل فضلہ بین اور آپس کے فضل و احسان کو نہ بھولو نیکی کرو بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے حفاظت کرو نمازوں کی اور خاص کر کے درمیانی نماز کی بظاہر بالکل ماقبل سے یہ آیت غیر مربوط ہو گئی ہے نکاح کے احکام طلاق کے احکام عدت کے احکام وہ عورت جس کا مار مقرر ہوا اس کے احکام وہ عورت جس کا مار مقرر نہیں ہوا اس کے احکام اور اچانک کہا گیا نمازوں کا خیال کرو حفاظت کرو تو بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے جی لیکن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح ان آیتوں کو مربوط کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہ امر مسلے ہے نماز دو امر مسلے پہلے گزر چکے ہیں جی روزہ اور حج یہ تیسرا امر مسلے ہے نماز یہ کیوں بیان ہوتے ہیں جی تاکہ لوگوں کا اندر بدلے تکوا پیدا ہو خشیت الہی آئے دلوں میں ڈر پیدا ہو تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرنا چاہتے ہیں تاکہ نکات طلاق عدت رضاط وراثت ان حکموں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے ڈنڈے کے زور سے آپ یہ احکام نہیں منوا سکتے ان احکام ان احکامات پر وہی لوگ عمل کریں گے جن کے دلوں میں تقوا ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص کر کے درمیانی نماز یہ نماز اثر مراد ہے کہ یہ دو نمازیں اس سے پہلے اور دو نمازیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود خلکن کثیر بہت سارے مفسرین اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ کاروبار کے عروج کا وقت بھی ہوتا ہے مصروفیت کا وقت بھی ہوتا ہے وکوم اللہ قانتی اور کھڑے رہو اللہ کے آگے قانتین اے خاشعین آجزی کرنے والے فَإِنْ خِفْتُمْ تم فرجالن بد امنی ہو خوف ہو دشمن کا اس میں نماز پڑھنے کا حکم جی پھر اگر تم حالت خوف میں ہو فرجالن تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو اور رقبان یا سوار ہو کر بھی کامو کیامن ال اقدامہ یہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کھڑے ہو کر امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چلتے چلتے بھی فیضا امین پھر جب تم امن کی حالت میں ہوو فض اللہ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے سکھائی ہیں تمہیں وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے یعنی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح ہم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کی طرح منہ ہو آئزی کے ساتھ ہو ولزین تو منکم پھر امور انتظامیہ ایک استبابی حکم پھر بیان ہو رہا ہے جی درمیان میں امر مسلح کا ذکر کیا اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں وسیع اس کا فیل محضوف ہے لے یوسو سو چاہیے کہ وہ وسیعت کریں متان لے ازواج عم کریں اپنی بیویوں کے لیے متان خرچ دینے کی ایک سال تک غیر اخراج سوا سوائے نکالنے کے ماقبل ہی کی تاکید ہے جی یعنی ایک سال تک انہیں یہاں سے نہ نکالا جائے اور ایک سال تک انہیں خرچ دیا جائے فائن خرجنا پھر اگر وہ خود نکل جائیں عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کر لیں تو تم پر کوئی گنا نہیں ہے فی ماں فالنا فی انف جو وہ کر لیں اپنے بارے میں من معروف بھلے طریقے سے وزیز الحکیم عام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تھا جب میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے جب آیت میراث آ گئیں تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا جی کہ ایک سال تک انہیں خرچہ دیا جائے اب بیوی بی کا حصہ مقرر ہو گیا تو وسیعت کا حکم باقی نہ رہا ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو نسخ کے قائل نہیں وہ فرماتے ہیں اگر اس وسیعت کو استحباب پر معمول کر لیا جائے تو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ حکم استحبابی اب بھی باقی ہے کہ اگر وہ عورت ایک سال تک وہاں رہتی ہے تو اسے خرچ اخراجات دیا جائے یعنی اس اس وسیعت کو استحباب پر محمول کر لیا جائے یوں بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آئے تاکہ تم سمجھو الم ترا الزین خراج مند آر کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے نکلے کیوں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے فقال الحم اللہ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ پھر وہ مر گئے ثم آہیا پھر اللہ نے سات آٹھ دنوں کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا کوئی ان آیتوں کا ربط ماں قبل سے سمجھ نہیں آ رہا ہے نکاح طلاق کے مسائل ہو رہے ہیں عورتوں کے لیے وصیت کر جاؤ درمیان میں ایکت شاید رہ گئی ولی المتلقات متعم بالمعروف متلقہ عورت جو ہے اس سے حسن سلوک کا استبابی حکم جی طلاق والی عورتوں کے لیے متاون شاہ عبد القادر نے میں کیا خرچ دینا ہے شاہ صاحب نے میں کیا نفع دینا ہے ساتھ بھلے طریقے کے یہ لازم ہے متقی لوگوں پر مراد سیاب متائیں جی اور یہ حکم استحباب پر مبنی ہر طلاق والی عورت کو جس کو طلاق دو اسے متا کے کپڑے دینے مستحب ہیں ہاں ایک عورت کو یہ کپڑے دینے واجب ہیں جس کا ماہر مقرر نہیں ہوا تھا اور اسے خلوت صحیحہ سے پہلے نکاح طلاق ہو گئی تھی ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں جی یت نمبر دو سو میں تو یہ اچانک کچھ لوگ تھے جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے نکلے تو اس کا کوئی ماقبل سے ربط نمازوں کی پابندی کرو اثر کی نماز کی خاص کر کے پابندی کرو پیچھے سارے احکام مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امور انتظامیہ اور امور مسلح ان کو ذکر کرنے کے بعد جہاد کے مضمون کی تمہید ہے اور اس کا تعلق ہے قاتلو فی سبیل اللہ سے جہاد سے اس لیے جی چراؤ گے کہ موت آ جائے گی تو آؤ تمہیں بتائیں تم سے پہلے ایک قوم ہوئی تھی ان کے نبی نے جہاد کا حکم دیا وہ موت کے ڈر سے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ پھر وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو زندہ بھی کر دیا تو موت تو بہرحال آنی ہے بے شک اللہ بڑے فضل ہیں فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وکات لوفی سبی للہ خطاب امت محمد سے ہے تم بنی اسرائیل کی اس قوم کی طرح نہ بننا جن کو جہاد کا حکم ملا تو موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو بے شک اللہ سمیعن سننے والا ہے کہ تم میں سے کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے اور کون جہاد سے متنفر کرتا ہے علیم جاننے والا ہے کون اعلائے کل اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اور کون شہرت اور مال غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے منزل اللہ یقرز اللہ کرزن حسنا آپ نے محسوس کیا کہ آیتیں بالکل غیر مربوط ہو رہی ہیں جہاد کا حکم پھر اللہ کو قرضہ دینے کا حکم لیکن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کو بیان کیا یہ ساری آیتیں مربوط ہوتی چلی جا رہی ہیں حکم جہاد کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مال خرچ نہیں کرو گے یا جو ضعیف لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں جہاد نہیں کر سکتے تو وہ مال خرچ کریں مالی جہاد کریں کون ہے جو قرضہ دے گا اللہ کو قرضہ اچھا فیوزا لَهُ پھر اللہ اس کو بڑھا دیں گے اس بندے کے لیے اذافن کثیر تن کئی گنا بڑھانا واللہ ہو اور اللہ تنگی کرتا ہے خرچ کرنے سے دولت کام نہیں ہوتی یہ خطرہ نہ محسوس کرتے رہنا رزق کی تنگی اور فراخی میرے ہاتھ میں ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور کھول دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے الم تر بنی اسرائیل ترغیب ما بیان نمونہ کیا نمونہ اللہ پیش کر رہے ہیں جی بنی اسرائیل سے کہ قلیل تعداد بھی کبھی کبھی کثیر تعداد پہ غالب آ جاتی ہے اللہ فتح دے دیتا ہے نیز یہ بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ جہاد امیر اور اطاعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ واقعہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ حضرت سید نہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف جو موسا کے بعد آئے از کالو جب وہ کہنے لگے اپنے نبی کو لے نبیم حضرت شمو رولمان لکھا امالکا قوم کا ان کے علاقے پہ قبضہ ہو گیا تھا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا زلیل کر کے تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعس لنا مالکن مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ مراد امیر ہے نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں کالا وقت کے پیغمبر نے کہا حل اسی تم ہو سکتا ہے کہ تم ان کوتب علی القتال اگر فرض کر دیا جائے تم پر لڑنا اللہ تو کاتے لو تو تم نہ لڑو اب تو تم بڑے شوق سے کہہ رہے ہو لیکن اگر تم پر لڑائی فرض کر دی جائے تو تمہارا ماضی اس بات پہ گواہ ہے کالو تو وہ کہنے لگے وہ مالا نا اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقت اخرجنا من دیارنا حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے ہمارے بیٹوں سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے ہمارے مال چھین لیے گئے ہمارے گھر چھین لیے گئے ہم کیوں نہیں لڑیں گے فلما کوتے القتال پھر جب فرض کیا گیا ان پر لڑنا طبل تو وہ پھر گئے اللہ قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے جو ثابت قدم رہے و علیم علی اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے کال الحم نبیم یہ ما قبل کی تفصیل ہے جی اجمالن یہ ساری بات اوپر بیان کی اب اس کی تفصیل جی کال الحم نبی کہا ان سے ان کے نبی نے ان اللہ کا دبا سا لکم تالوتا بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ تالوت کو امیر بنایا ہے اللہ نے اس کی قیادت میں لڑنا ہے کالو تو وہ لوگ کہنے لگے علینا کس طرح ہو سکتی ہے تالوت کے لیے بادشاہی ہم پر وہ کیسے امیر اور بادشاہ بن سکتا ہے وہ نہ بالمل کے من ہو اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے استفام تعجب اور حیرت کے لیے پیغمبر کی تقزیب و تردید مراد نہیں ہے تعجب کے رنگ میں کہا کہ ہم میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ان کو چھوڑ کے تالوت کو بادشاہ بنا دیا والم یو تسا تم اور تالوط کو نہیں دی گئی کشادگی مال کی وہ کوئی اتنا امیر آدمی نہیں ہے اسے بادشاہی کیسے مل گئی کالا وقت کے نبی نے کہا ان اللہ علیہ کو پہلی وجہ یہ ہے بے شک اللہ نے اس کو چن لیا تم پر یہ انتخاب انسانی نہیں خدائی ہے وزادہ زیادہ ہو بستتاً فی وال دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ فراخی دی ہے اس کو علم میں بھی اور جسم میں بھی بستتن فراخی کشادگی واللہ اللہ ملکہ ملک ہو تیسری وجہ یہ ہے اللہ دیتا ہے بادشاہی جس کو چاہتا ہے حکومت و امارت اللہ کے اختیار میں واللہ واسن علیم جملہ تعلیلی ہے اور اللہ بڑی کشادگی والے وسط والے ہیں جاننے والے ہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو بادشاہی اور امارت عطا کرنی ہے لم نبی یحم کہا ان سے ان کے نبی نے کب کہا جب قوم نے تالوت کی حکومت کی نشانی مانگی کوئی نشانی کوئی ثبوت تو کہا ان سے ان کے نبی نے ان آیت ملکی ہی بے شک نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے یاتیا کو متابوت کہ آ جائے گا تمہارے پاس صندوق جو صندوق امال کا قوم تم سے چھین کے لے گئے فلسطینی وہ واپس آ جائے گا فی سکی نہ تم کوم اس میں تسلی خاطر ہے سکینتون تسکین ہے دل جمی کا سامان ہے من رب کو تمہارے رب کی طرف سے و بقی یا تم مماتارہ کا آلو اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو چھوڑ گئے موسا کی اولاد اور ہارون کی اولاد ملہل الملائکہ کا اٹھا کے لائیں گے اس کو فرشتے بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہار لیے اگر ہو تم یقین کرنے والے مفسرین کہتے ہیں سکین فی سکین تم رب کم وہ ایک نسخہ حضرت موسا نے اس میں رکھا ہوا تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں و بقیتن کی جو واو ہے یہ تفسیریہ ہے سکین تن کی خود اللہ نے تفسیر کی ہے وہ سکینہ کیا ہے بکی یتم مماتارا کا آلوموسا جب سے فلسطینی اور قوم امالکہ کے لوگ وہ صندوق ان سے چھین کے لے گئے تو ان کا اپنا سکون برباد ہو گیا آخر تنگ آ کر وہ تابوت انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ لادا اسے ہانک دیا اور فرشتوں نے بحکم الہائی ہانک کر بنی اسرائیل کے علاقے میں تالوت کے سامنے آ کر رکھ دیا بیر محیط اور ابن کثیر نے لکھا جی حضرت ابن عباس کہتے ہیں یاطل الملائکہ تحمل تاہمل بین سمائے والارض فضا میں فرشتے صندوق کو اٹھا کے لائے حتی وضاحت یہاں تک کہ اس کو رکھ دیا تالوت و ناس یون زرون کے سامنے وہ صندوق فضا میں اٹھا کے لائے اور وہ سامنے رکھ دیا اب یہ دلیل اور ثبوت ہو گیا کہ تالوت کو تمہارا امیر مقرر کیا گیا فلما فصلہ تالوت پھر جب شہر سے باہر نکلا تالوت جدا ہوا فاصلہ کا لفظی میں نا جدا ہوا یعنی از وطن از شہر پھر جب شہر سے باہر نکلا تالوت سات لشکروں کے تو گرمی کا موسم ہے پیاس نے ستایا کالا اس نے کہا تالوت نے ان اللہ مبتلی کو بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرے گا بناہرن ایک نہر کے ذریعے ایک نہر آئے گی وہاں سے ہم نے گزرنا ہے فمن شار بنو جس آدمی نے اس میں سے پی لیا فلئی لیس من اصحبی فی حاضل الحرب وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا ایمان سے خارج قرار دینا مقصود نہیں جی اس لڑائی میں وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا وہ ملام یت ہو اور جس نے اس پانی کو نہ چکھا فائنا او وہ میرا ہے. یعنی من اصحابی اللہ منگ ترفا مگر جس نے چلو بھرا ایک چلو اپنے ہاتھ سے مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے بس جتنا اپنے ہاتھ میں پانی آیا اتنا پی سکتا ہے وہ فشارے بو منہ سب نے وہاں سے پی لیا الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے یہ صرف تین سو تہرہ تھے جی جنہوں نے نہیں پیا فلم جاوز پھر جب پار اترا وہ اس نہر کے ولدینہ آمن اور جو ایمان لائے تھے اور جو مومن تھے اس کے ساتھ لشکر وہ بھی پار اتر گئے سامنے دیکھا جالوت ہے اور اس کا لشکر ہے اس کے لشکر کو دیکھ کے تعداد کو دیکھ کے کہنے لگے لاتا کا تالا نل ہمارے لیے کوئی قوت نہیں کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی کچھ مفسرین نے لکھا ان کی تعداد نبے ہزار تھی اور مسلمان صرف تین سو تیرہ کال لذیل یزنون کہنے لگے وہ لوگ جن کو گمان تھا میں بینا یقین جی ان ملاق اللہ کہ وہ اللہ کو ملنے والے کی آمد آئے گی اللہ کے سامنے جانا ہے وہ کہنے لگے کم انفیتن کلیل کتنی بار ہوا کہ جماعت کلیل غلبت فیطن کثیرتن بڑی جماعت پہ غالب آ گئی بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے واصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو ڈٹ جاتے ہیں ولما بارازو لے جالو ہی اور جب وہ نکل آئے یالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں تو دعا مانگتے ہوئے کہنے لگے اے ہمارے رب افری گا لینا پلٹ دے ہم پر صبر مضبوطی ثابت قدمی و سب اور محکم رکھ ہمارے قدموں کو اور ہمیں کافر قوم پر ہماری مدد فرما دعائیں مانگنے لگے ہم پر توکل کیا فہذا پھر انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی بیز اللہ اللہ کے حکم سے یہ مقصودی جملہ ہے جی تعداد کی قلت اسلحہ کی قلت کے باوجود اللہ نے ان کو فتح دے دی اے مسلمانوں تم نے بھی مجھ پر توقل کرنا ہے دعائیں مانگنی ہیں تمہیں بھی فتح دوں گا وقتل قتل داؤد و جالود اور قتل کر دیا حضرت داود نے جالوت کو داود سے مراد حضرت سیدنا داود ہے جی جو بعد میں پیغمبر بنے وہ اللہ ہل اور دی اس داؤد کو اللہ نے سلطنت یعنی بعد میں وال حکمت اور دانائی شاہ عبد القادر نے مانا کیا تدبیر شاہ علی اللہ صاحب نے مانا کیا علم حکمت سے مراد نبوت ہے جی یا اگر دانائی اور تدبیر اور علم مراد ہو تو مراد وہ تدبیر اور دانائی ہے جو حکومت اور سلطنت اور نبوت کو بھی شامل ہے وہ اللہ مہو مما یشا اور اللہ نے سکھایا اس داود کو جو چاہا جنگی صنعتی علوم فنون زرا بنانا ولا دف اللہ بے بازن پہلی علت ہے جی قتال کی جہاد کی جملہ موترزہ برائے بیان علت قتال یہ جہاد کا حکم کیوں ہوتا ہے کیوں دیا جاتا ہے بڑی خوبصورت علت ہے جی ول دَفُ اللہ اناسا اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو باز بے ایک کے ذریعے دوسرے کو لا تل ارضو تو روئے زمین میں فساد پھیل جاتا کیا مطلب اگر ظالم کے مقابلے میں اللہ مظلوموں کو کھڑا نہ کرے نہتھے کمزور کہ کھڑے ہو جاؤ اور ظالموں کا راستہ روکو اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو روے زمین پہ فساد پھیل جائے ظالم جو چاہیں کرتے پھریں تو علت کتال کی یہ ہے کہ فساد کو روکا جائے ظلم کو روکا جائے اور ظالموں کے مقابلے میں ایک جماعت اور جتھے کو کھڑا کیا جائے یہ میں اگر جگر نہ روکتا اللہ لوگوں کو ان میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو مثال ہمارے سامنے ہے افغانستان کی سن انیس سو اٹھتر اناسی میں روس داخل ہوا روس سپر طاقت تھی ایک امریکہ سپر طاقت تھی ایک روس سپر طاقت تھی ایٹمی قوت بھی ہے طاقت ہے قوت ہے فوج ہے مال ہے اصل ہے داخل ہو گیا اس کی فوجیں داخل ہو گئی افغانستان میں اللہ نے ان کے مقابلے میں چند نوجوانوں کو طالب علموں کو کھڑا کر دی سب سے پہلے دینی مدارس کے ساتھ طالب علم تھے جنہوں نے مشورہ کیا تھا کہ انہیں روکنا چاہیے اور وہی وہاں یہاں سے افغانستان میں پہنچ گئے ان کے پاس اسلحہ کیا تھا بارہ بور کی ایک بندوق اس کے ساتھ وہ وہاں پہنچے نس اللہ لنگڑیال نے سات ہیلی کاپٹروں کا مقابلہ اسی ایک بندوق سے کیا اللہ نے نتھے لوگوں کو طالب علموں کو جن کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے ان کو کھڑا کیا کہ ظالم کا راستہ روکو اگر وہ اس وقت نہ روکتے تو اس نے آگے بڑھنا تھا گرم پانیوں کی طرف پاکستان بھی اس میں آتا عرب کنٹری آتی پھر وہ بڑھتا چلا جاتا یہ ہے جی علت اگر اللہ لوگوں کو نہ ہٹاتا ایک کو دوسرے کے ذریعے ظالموں کے مقابلے میں اللہ مظلوموں کو نہ کھڑا کرے تو زمین تو پھر فساد سے بھر جائے لیکن اللہ بڑے فضل ہیں فضل والے ہیں اللہ العالمین جہانوں پر جہان کے لوگوں پر پھر اللہ نے ان کی ایسی مدد کی اللہ اکبر افغانستان کے لوگ تو بھاگ کے ادھر آ گئے تھے ان کی اکثریت تو بھاگ کے پاکستان میں ایران میں ہندوستان میں چلی گئی تھی یہ چند طالب علم تھے جو مقابلے میں آئے کھڑے ہو گئے پھر اللہ نے ایسی مدد کی کہ مجھے یہ ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ ٹینک لاتے تھے روس کے لوگ اور دیہاتوں میں داخل ہو جاتے تھے ٹینک کے ذریعے اور ٹینک آ رہا ہو تو پھر آگے کون کھڑا ہوگا تو ایک ٹینک داخل ہوا تو دو بھائی جو تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے ایک ذرا بڑا تھا ایک چھوٹا تھا اس نے کہا یا ٹینک آ رہا ہے اور یہ اگر گاؤں میں داخل ہو گیا تو پتہ نہیں ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اسے یہی روکنا چاہیے تو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ روکنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بڑے بھائی نے ڈنڈا لیا اور چھوٹے بھائی کو کہا کہ جب یہ ٹینک قریب آئے تو تم اس کے شیشے پر گارا مل دینا یہ گارا پڑا ہوا ہے اس کو پکڑ لو اوپر چڑھ کے گارا مل دینا تاکہ شیشے میں سے اس کو کچھ نظر نہ آئے اور پھر میں جانوں اور وہ جانے اس نے گارا مل دیا یوں ہی اس نے سر باہر نکالا روسی نے بڑے بھائی نے اس کے سر پہ زوردار ڈنڈا رسید کر دی وہی وہ مار دیا ان کو تو یہ ہے نا مظلوموں کو کھڑا کرنا بچوں ابو جال کے مقابلے میں اللہ نے دو بچوں کو کھڑا کر یہ چودھری ہے بڑا دو بچے کھڑے ہو تو یہ علت ہے جی کتا کی تلک آیا اللہ نت لوہا علی کا بالحق میرے پیغمبر یہ جو سارے واقعات ہم نے آپ کو سنائے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے نکل کھڑے ہوئے پھر ہم نے کہا مر جاؤ پھر ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کا یہ جالوت اور تالوت کا واقعہ سنایا کس طرح نکلے کس طرح نہر آئی کس طرح آزمائش ہوئی کس طرح انہوں نے دعائیں مانگی میرے پیغمبر ان سارے واقعات کو جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے تلک دل یات اللہ صداقت رسول کی دلیل آپ میرے سچے پیغمبر ہیں یوملہ موت ریزا برائے صداقت رسول یہ اللہ کی آئےتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تجھ پر سچ سچ یہ جو آپ کو سنائی ہیں وہ انا کالا من المرسلی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبیوں میں سے ہیں انا کالا من المرسلیم تل کر رسول و فضل ناباز الآباد المرسلیم کا ذکر آیا تو اس نسبت سے اللہ نے دوسرے نبیوں کا بھی ذکر کر دیا جی. یا اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر حضرت موسا کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا قوم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ موزاد دیکھنے کے باوجود لوگوں نے تقزیب کی تھی دیکھ میرے پیغمبر حضرت شموئیل نے امیر مقرر کیا تو انہوں نے تالوط کی عمارت پر اعتراض کر دیا تھا یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ تمام انبیاء بڑی شان و شوکت کے والے تھے لیکن ان کی قوم کا رویہ آپ نے دیکھ لیا اگر آپ کی قوم بھی آپ کی تکذیب کرتی ہے تو میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہے یہ سب رسول ہیں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر من منکل اللہ کچھ ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا جیسے حضرت موسا علیہ السلام و رفا درجات اور بازوں کے درجے بلند کر دیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای سبنا مریم البینات نات اور ہم نے دی عیسا بیٹے مریم کو کھلی کھلی دلیلیں مراد ہیں جی بیرو القدس اور ہم نے قوت دی عیسا کو جبریل امین کے ذریعے ولو شاء اللہ مکتطین کال کی دوسری علت جی کیا بات ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے تفسیر کے انداز کی ایک علت پہلے گزر گئی اگر اللہ مظلوموں کو ظالموں کے مقابلے میں نہ کھڑا کرے تو زمین تو فساد سے بھر جائے یہ دوسری علت ہے جی سب انبیاء جن کا تذکرہ ہم نے کیا تل کر روسلو فضل ناباز او ملاباز یہ سب ایک دین پر تھے لوگوں نے اس دین میں اختلاف ڈالا کافر و مومن کا اختلاف کتال کی علت ہے اگر اللہ چاہتا جبرن سب کو مومن بنا دیتا اختلاف واقعی نہ ہوتا اور پھر جنگ و کتال کی نوبتی نہ آتی لیکن نہیں آزمائش مقصود ہے ابتلاف ولا شاہ اللہ ہو لجالقم امتم واحد تم ولا کنل یب لو اکم فیما آتا کم اور اگر اللہ چاہتا نہ لڑتے وہ لوگ جو ان نبیوں کے بعد آئے نہ لڑتے یعنی اختلاف نہ کرتے ممباد ماجاۃ تم البینات بعد اس بات کے کہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں حق کے دلائل ولا کن لیکن لوگوں نے اختلاف کیا فمین امن کچھ ان میں سے وہ تھے جو ایمان لائے امین من کا فرا کچھ ان میں سے وہ تھے جنہوں نے انکار کیا ولاؤ شاہ اللہ ایادا بود آد یہ ایادا اللہ نے کیوں کیا ولا اللہ یفال ما مایوریت کے اضافے کے لیے جی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے اختلاف نہ کرتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے یعنی لے یب لوکو آزمائش یا یوح لذین آ منو ذکر انفاق جی دونوں مضمون ساتھ ساتھ چل رہے جی جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ انفاق کا مضمون آ گیا اے ایمان والو خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے من قبل یات یا یوں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو لا لاب فی جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی ولا شفاتن اور کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی سفارش سفارش بالجبر جبر ول کا فرو نہ جی ماں قبل کی علت بیان ہو رہی ہے اس لیے خرچ کرو کہ کافر مشرق ظالم ہیں ان سے جہاد کرنا ہے اللہ اللہ اللہ دعو توحید کا ذکر تیسری بار دو بار پہلے ذکر ہو چکا ہے جی یاس یا او بدو ربا کم دوسری مرتبہ الہکم الہم واحد تیسری مرتبہ دعوے توحید کا ذکر مقصد یہ ہے کہ اصل مقصود قرآن میں دعوی توحید ہی ہے باقی امور بتبیں اس یہ ذین میں رہے کہ قرآن کا مدعا قرآن کا دعویٰ اور قرآن کا مرکزی مقام یہی ہے اور ماں قبل سے ربط یہ بن جائے گا کہ کتاب کی جو وجہ ہے نا وہ یہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ یا کافر مشرق ظالم ہیں جو اللہ کے شریک بناتے ہیں حالانکہ وہ تو ہے لا الہ الا اللہ ہر دفعہ دعوی توحید کو ذکر کرنے سے مقصد الگ ہے جی پہلی دفعہ ذکر کیا تو نفی شرک اعتقادی دوسری مرتبہ شرک ذکر کیا تو نفی شرک فیلی اور تیسری مرتبہ ذکر کیا تو شفات کہریا اس کی نفی مقصود ہے جس شفاعت کا تصور یہود و نصارا اور مشرقین کے ذہن میں تھا اللہ ان کی نہیں موڑتا یہ اللہ سے کام کروا لیتے ہیں منوا لیتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں اس کو رد کیا جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی ازل سے ہے ابد تک رہے گا القیوم خود بھی قائم و دائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے رول معانی میں میں کیا ال کائموں الحافزو لے شیئن ہر چیز کا نگہبان ہے لا تاخذو صنتوں ولا نو نہ اسے اونگاتی ہے اور نہ نیم یہ ہیں اللہ کی سفتیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کوئی زمین میں ہے اسی کا علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لہو کیا میں اسی کا خلکن و ملکن و تصرفن و اختیارن و تدبیر و اہان و اماطتً ہر لحاظ سے اسی کا ہے وہی مالک ہے منزلزی یشفا اندہ اللہ بزن کون ہے جو شفات کرے اس کے آگے اللہ بزن ہی مگر اس کی اجازت سے شفات ہونی ہے لیکن بل کوئی انکار نہیں ہے شفات کا قرآن جس شفات کی نفی کرتا ہے وہ کون سی شفات ہے شفاعت غالبہ شفاعت کہریا جس کا تصور مشرقی ان کے ذہن میں ہے ان کی نئی موڑتا یہ منوا لیتے ہیں یہ کام کروا لیتے ہیں اس کو رد کیا جی بڑی شفاعت کی بحث لوگوں نے کی ہے حضرت صاحب نے دو لفظوں میں اس کو بند کر دیا جی بس وہ دو لفظ زین میں رکھیں ساری شفات کا مسئلہ حل ہو گیا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاف مازونو شفاعت شفات کرنے والا جو ہے یہ معذون مازون ہو کیا جسے ازن ملا ہو شفات کی اجازت ملی ہو بغیر اجازت کے شفات نہیں ہوگی اور مشفول ہو جو ہے یہ معاہد ہو مشرق کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی جی اجازت بھی نہیں ملے گی بس ساری شفاعت کی بحث کو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے دو لفظوں میں بند کیا ہے جی شافے معذون اذن ملاؤ لایت کل ما اللہ من آزے نہ لاہ رحمانو و کالا وہاں ثوابہ کا کیا میں ہے یہی میں ہے ثوابہ کا کہ جسے اذن ملے گا وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا مواعد کے حق میں شفات کرے گا مشرق کے حق میں شفاعت قیامت کے دن جو شفات ہونی ہے معصوم بچوں نے کرنی ہے حافظ قرآن نے کرنی ہے شہداء نے کرنی ہے علماء نے کرنی ہے انبیاء نے کرنی ہے اور سب سے بڑی شفاعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے شفات قبرا ساری خلقت کے لیے پھر شفات سخرا امت کے گناہ گاروں کے لیے یہ شفاعت کب ہوگی جب کون اجازت دے گا لم ما بین ایدیہم دیم وما خلفہم جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے یہ محاورہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی کو بیان کرنا مقصود ہے جی محاورتا جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے حضرت صاحب کہتے ہیں ما بین آئی دین و ما خلفوں میں زبیر غائب جو ہے یہ من زلہ کی طرف رائے راجے وہ جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کے جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اپنے علم کو بیان کیا جی علم کی وسعت کو ما کانا و ما یکون نہ بشئی من علم ہی اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے وہ نہیں گھیر سکتے بشئی کسی ایک چیز کو بھی من علمی ہی اللہ کے علم میں سے اللہ باشا آ مگر جو وہ چاہے جتنا وہ چاہے ہر ہر چیز کا کلی علم محیط یہ جو یوہیتون ہے یوہیتون محیط ہر ہر چیز کا محیط کلی مکمل علم یہ تو بڑی دور کی بات ہے کسی حقیر سے حقیر چیز ایک چیمتی ایک مچھر ایک مکھی یا مکھھی کا ایک پر اس کا بھی کلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ولا یو ہی تو نہ بے شی امن ہی اللہ کلی علم یہ ہوتا ہے کہ یہ مکھی کب پیدا ہوئی کس وقت پیدا ہوئی اس کے ساتھ اس کے کتنے بہن بھائی دنیا میں آئے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے کتنی اب اس کی زندگی ہو گئی ہے باقی کتنی زندگی گزارے گی کہاں مرے گی مرنے کے بعد اس کے ذرات کہاں پہنچیں گے اس کو کہتے ہیں کلی اور محیط علم ایک مکھی کے پر کا محیط اور کلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں اللہ جو چاہے کسی کو بتا دے جتنا چاہے کسی کو بتا دے اسے علم غیب نہیں کہتے اسے کہتے ہیں اطلاع الغیب علم غیب الگ چیز ہے اور اطلاع اللغیب الگ چیز ہے لوگ اطلاع الغیب بیان کرتے ہیں ثابت علم غیب کرتے ہیں یہ جہالت ہے اطلاع الغیب کے واقعات کو بیان کر کے علم غیب کو ثابت کرنا علم غیب الگ ہے اور اطلاع الغیب ایک الگ چیز ہے واسع کرسی یہ سماوا تیول ارض وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں میں اور زمین میں کرسی کا یا تو حقیقی مانا مراد ہے جس کو ہم بھی کرسی کہتے ہیں لیکن اس کی کنا اس کی حقیقت کہ کرسی کیسی ہے یہ اللہ کے سوا کو نہیں جانتا وقال ابن و عباس اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں المراد من ال العلم عل یا سی اے ملک و سلطان یعنی اس کی قدرت اس کی حکومت پوری کائنات پر حاوی ہے سب اس کے محکوم ہیں سب اس کے مملوک ہیں ولا یود ہوں اور نئی تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت کرنا زمین و آسمان کی حفاظت کہ زمین پانی پہ بچھا دی آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ان کی حفاظت کر رہا ہے اس سے وہ تھکتا بھی نہیں ہے وہ ولاو وہ سب سے بلند و بالا ہے سب سے بڑا ہے عظیم ہے قدرت کے لحاظ سے بھی علم کے لحاظ سے بھی لا اکراہ فدین کلام متعلق قاتلو فی سبیل اللہ پھر وہی مضمون آ گیا جی درمیان میں دعوی توحید کو ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ اصل مقصود کو نہیں بھولنا اصل مقصد یہی ہے جہاد بھی اسی کے لیے ہو رہا ہے ایک شبے کا جواب ہے جی جہاد اقرا ہے زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا ہے فرمین نہیں اکرا نہیں ہے جبر نہیں ہے دنیا کو فتنہ و فساد سے پاک کرنا ہے جس کو پیچھے بیان کیا ولف اللہ ناسا باز بے باز مراد جبر نہیں شرک کو دفاع کرنا ہے تاکہ کافر مومنوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں اور کافر مومنوں کو بھی کافر نہ بنا دیں لا اکراہ الدین کوئی جبر نہیں دین میں اور ایمان کا تعلق تو دل سے ہے اور دل پر جبر ہو ہی نہیں سکتا یہ ذہن میں رہے کچھ لوگوں نے لا اقراف الدین کا غلط مفہوم سمجھ لی ہے یعنی کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی جبر نہیں کوئی عورت پردہ نہیں کرتی کوئی جبر نہیں کوئی زبردستی نہیں کوئی تنگ نہ کرو کسی کو نہ کہو یہ میں نہیں ہے جی میں یہ ہے کسی کافر کو ایمان قبول کرنے کے لیے جبر کرنا یہ مقصد ہے جی ڈنڈے کے زور سے تلوار کے زور سے بندوق کے زور سے کسی کو کلمہ پڑھانا یہ نہیں ہے جی یہ اسلام میں نہیں ہے ہاں جو آدمی اسلام میں داخل ہو گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام احکام کو مانے یا یو الزین آ منتخلوف اس سلمیں وہ تمام احکام مانے نہیں مانے گا تو پھر سیدنا صدیق کے اکبر بولیں گے کہ نبی پاک کے زمانے میں اگر زکات فنڈ میں کوئی ایک رسی دیا کرتا تھا آج وہ نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے تو جبر نہیں جبر کافروں پہ نہیں کبین رشت و من گئی فرمایا جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے ہدایت واضح ہو گئی ہے گمراہی سے دونوں راستے کھل گئے تو یہاں جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے فمیک فربت تاغوت پس جو آدمی انکار کرتا ہے تاغوت کا یو مم بلّ اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر ایمان لے آئے اللہ پر تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے فقد استم سقب البت الوسقا اس نے تو مضبوط پکڑ لیا الروت الوسقا مضبوط کڑے کو الوا <العروح> المان لن فسام الحا جو ٹوٹنے والا نہیں اتنا مضبوط کڑا ہے واللہ و علیم اور اللہ سننے والے جاننے والے تاوت کا صحیح ترجمہ تو مشکل ہے جی اس کے قریب ترین جو لفظ ہے نا وہ شیطان ہے یعنی شیطان کا انکار کرے شیطان کی بات نہ مانے کچھ علماء نے نے جن میں صاحب رول مانی ہیں اور لغت کے آئمہ میں امام راغب ہیں اور بیر محیت ہے اور امام راضی ہیں انہوں نے لکھا کلو ماں اوبے دام دہ فاو کے سوا جسے بھی معبود بنایا گیا وہ تاغوت ہے آپ نے ہم پڑھیں گے سورت یاسین میں آپ پڑھیں گے مریم میں آپ نے پڑھا ہوگا سورت مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو کہا کہا یا بات لاتا بد کیا ان کا باپ شیطان کی عبادت کرتا تھا تو حضرت ابراہیم نے بابا کے معبودوں کو کیا کہا شیطان پھر سورت یاسین میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کے دن اولاد آدم سے کہے گا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا لا ابد الشیطان آگے کیا کہا وان بس دو عبادتوں کا ذکر کیا میری عبادت اس کے مقابلے میں کلو ما بے دم اللہ کے سوا جس کو بھی معبود بنایا گیا وہ اس شخصیت کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی وہ دراصل شیطان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے جس نے ایمان اور اسلام اور توحید کے اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیا اسے دنیا میں آخرت میں اللہ کی دستگیری حاصل ہو گئی دل مطمئن ہو جاتا ہے توحید پر شرق سے بندہ دور ہو جاتا ہے اور تمام کام آسان ہو جاتے ہیں اللہ ولی الزین آمن جن میں انابت ہوتی ہے اللہ ان کو مسئلہ سمجھا دیتا ہے اور جس میں زد ہوتی ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے دو قانون یہاں اللہ بیان کرنے لگے ہیں جی پہلا قانون اگر کسی مومن کے دل میں تھوڑی سی بات بھی کوئی شبہ ادنا سا شبہ دل میں واقع ہونے لگتا ہے فوراً اللہ اسے شبہات کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کے نور کی طرف لے آتے اور کبھی دوسرا قانون کبھی زدی ادی ہٹ دھرم کافر اس کے سامنے ہدایت کا نور چمکے تو شیطان فوراً اسے کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے دو قانون جی جو مومن ہوگا اللہ اس کے دل پر رب اللہ ایمان کی وجہ سے ربط قلب عطا کرے گا جی اور جو ضد کرے گا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے اللہ ولی اللہ زینا اللہ ناصر ہے شاہ ابد القادر نے میں کیا اللہ کام بنانے والا ہے اللہ ناصر و مددگار ہے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف کبھی کوئی شبہ آئے تو شرک کے جو اندھیرے ہیں اس کی طرف نہیں جانے دیتا کافرو دوسرا قانون اور جو کافر ہیں ان کے دوست ہیں شیطان جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف کبھی ہدایت کا نور چمک بھی پڑے ان کے سامنے تو شیطان فورن اسے پھر اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جانوی یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے الم تر اللہ حاج ابراہیم تین قصے اللہ بیان کریں گے حضرت ابراہیم حضرت ازیر اور حضرت تیسرا بھی حضرت ابراہیم کا یہ پہلا قصہ ہے یہ دوسرے قانون سے متعلق ہے جی اس کا تعلق دوسرے قانون سے ہے نمرود کے سامنے ہدایت کی روشنی چمکی لیکن شیطانوں نے اسے پھر اندھیرے میں جھکیلا الم ترجیح ابراہیم کیا تو نہیں دیکھا اس بندے کی طرف جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم سے فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ ملک ان سے پہلے لام تعلیلیہ معذوف ہے لے ان اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی جب حضرت ابراہیم اس کے دربار میں گئے اور سجدہ نہیں کیا اس نے پوچھا انہوں نے فرمایا میں اپنے اللہ کا سجدہ کرتا ہوں اس نے کہا اللہ تمہارا کون ہے حضرت ابراہیم تعارف کروانے لگی کالا ابراہیم اور ربی ال جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے دو سفتوں کا ذکر کیا جی رب کی دو سفتیں جب اس نے کہا تھا من ربک و تدعو تدیے تیرا رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے سمجھا یہ زہری اسباب کے ذریعے ہے اس طرح زہری اسباب کے تحت تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں جس مجرم کو پھانسی چڑھنی تھی اسے رہا کر دیا زندگی مل گئی اور جس نے رہا ہونا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا حالانکہ زندگی کا یہ مینا نہیں ہے زندگی کا معنی ہے عدم سے وجود میں لانا نیس سے ہست کر دینا نابو سے بوت کر دینا جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا پانی کے قطرے پر نقشے جما کے انسان بنا دینا یہ تھی زندگی وہ کہنے لگا آنا ہوگی وہ امید میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں حضرت ابراہیم اس میں الجھے نہیں یہ ہے پیغمبر کی شان مناظرہ مقصود ہی نہیں تھا یہ مناظروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو الجھا دو علمی بحثوں میں الجھا دو اور تاکہ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہ ہے. وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ بیس میں الجھا دیا جائے اور قوم کو کچھ سمجھنا ہے مذہب ابراہیم کہیں گے زندگی موت کا یہ معنی نہیں زندگی موت کا یہ معنی ہے میں کہوں گا نہیں نہیں زندگی موت کا یہ معنی ہے تو حضرت ابراہیم اس میں نہیں الجھے حضرت ابراہیم نے فرمایا ٹھیک ہے میں دوسری دلیل دے دیتا ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا فعن اللہ یاتی بھی شم سے کے بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے فاتح بہ من المغرب تو لے آ اس کو مغرب سے تو رب ہے نا اس سورج کو مغرب کی طرف سے لے آ فبو ہے کفر مبہوت ہو گیا مغلوب شد کافر شاہ بلی اللہ حیران رہ گیا اس دلیل کو سن کے حیران رہ گیا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں لاتا ہوں تو اپنے رب کو کہہ وہ مغرب سے لائے یہ کہہ سکتا تھا لیکن اس نے یہ نہیں کہا ایک تو اس لیے نہیں کہا کہ وہ خود سورج کا پجاری تھا تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس معبود کو تو چلاتا رہتا ہے ادھر تیرا معبود ہے اور یہ معبود تیرے کنٹرول میں یا شاید اس لیے بھی نہ کہاؤ حضرت ابراہیم کے موز دیکھتا رہتا تھا تو اسے یہ آیا زین میں کہ اگر میں یہ کہوں اور واقعی اس کا رب اس طرح کر دے تو پھر تو میرے پلے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا ببوت ہو گیا واللہ لا دل القوم مالمین اللہ ظالم قوم کو ہدایت ہو نہیں یعنی زدی انادی یہ ہے جی دوسرے قانون سے متعلق کبھی کوئی چنگاری روشنی نظر آئی تو شیطانوں نے پھر اندھیروں کی طرف دھکیل دی اوکلزی مرہ لاکریتن ثانیہ متعلق بکانون اول مثال صاحب ربط قلب جن کے دلوں پر اللہ مضبوطی کی مہرے لگاتا ہے جی یا مثل اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پر بستی سے مراد ہے جی بیت المقدس اسے بخت نصر بادشاہ نے برباد کر دیا تھا اس بستی کو رولمانی نے بھی یہی لکھا اور بحر محیط نے بھی یہی لکھا یہ گزرنے والا کون ہے اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن سب سے مضبوط کال ہے کہ یہ گزرنے والے حضرت عزیر پیغمبر ہیں کما کال علی ابنو ابی طالب وابن عباس عبد ابن سلام و علی جہاب قطاد و اکرما و کثیر سب علماء نے یہی لکھا ہے جی جتنے مفسر ہیں اردو میں تفصیریں کرنے والے جتنے علماء ہیں کہ یہ گزرنے والے حضرت ازیر علیہ السلام ہیں واوی اتن اعلی عروشیا اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بال محاورہ ہے مکمل تباہی سے جی چھتوں کے بال گرنا یعنی بالکل تباہ ہو چکی تھی اس گزرنے والے نے کہا انا یو یہ حاض اللہ عباد موتیا کس طرح زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ اس کی موت کے بعد اظہار تعصف کے طور پہ کہا یہ نہیں ہے کہ انہیں اس کے دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں تھا بلکہ وہ کیفیت احیاء کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے زندہ ہو کس کس طرح آباد ہوگی فاما طل تامن بس موت دے دی اس کو اللہ نے سو سال سما باساہ پھر اسے اٹھایا کالا پوچھا کم لبتا کتنا ٹھہرے ہو کالا لبس تو یومن تو وہ کہنے لگے میں ٹہرا ہوں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ آئے تھے تو صبح کا ٹائم تھا اور دوبارہ زندہ ہوئے تو اثر کا ٹائم تھا تو یہ پورا دن نہیں دن کا بھی کچھ حصہ کالا اللہ نے کہا بل لب عام آپ تو ٹھہرے ہیں سو سال بال کا ہوگا نہیں بلکہ آپ تو ٹھہرے ہیں سو سال میں نے ذکر کیا کہ سب سے مضبوط کال صحابہ کا کول تابعین کا کال یہی ہے کہ اس گزرنے والے سے مراد حضرت ازیر ہے آج کے جو موجودہ علماء ہیں یا ماضی قریب میں علماء گزر گئے ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا کہ گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں ان کی روح قبض ہو گئی ہے اللہ نے موت دے دی ہے سو سال یہ زمین کے اوپر ہیں ان سو سالوں میں چھتیس ہزار دن چھتیس ہزار راتیں ہیں اتنی دفعہ دن چڑتا رہا گروب ہوتا رہا رات آتی رہی دن آتا رہا سو مرتبہ گرمیاں آئیں سردیاں آئیں بہار آئی خزاں آئی بادل آئے بارش برسی اولے پڑے بجلی چمکی بادل گرجے زلزلے آئے ہوں گے آندیاں چلی ہوں گی طوفان چلے ہوں گے پرندے چہکے ہوں گے لیکن زمین کے اوپر فوت شدہ پیغمبر نے دنیا والوں کا کوئی کلام سلام کوئی بات کوئی آواز اللہ کے پیغمبر نے نہیں سنی ورنہ کبھی نہ کہتے لبس تو یو من او بازا یوں اگر یہ سب کچھ سن رہے ہوتے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے رات دن کے آنے کو سورج کے چڑھنے کو تپش کو ہواؤں کے چلنے کو بارش کو بادلوں کو تو اس آیت میں سمائے موتا کی اور سمائے موتا بھی ایک نبی سے جس کو سو سال کے لیے موت دی گئی اس کی واضح نفی ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ انبیاء کی حیات دنیاوی ناسوتی نہیں ہوتی بلکہ برزخی ہوتی ہے کہ دوبارہ روح اس جسم میں نہیں آتی <تصفح> میں یہاں پہلے بھی بیان کرتا رہتا ہوں ایک مقولہ بہت خوبصورت مکولہ ہے میرے حدیث کے استاد ہیں محد سے کبیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ میں نے ان سے حدیث پڑھی ہے تو ہمیں جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو حدیث پڑھانے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کا وہ ترجمہ بھی پڑھاتے تھے حدیث سے پہلے ترجمے کا سبق ہوتا تھا یہ جن اپنے استادوں کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے یہ العلوم دیوبند میں مدرس رہے ہیں اور یہ جو صد سالہ اجلاس ہوا تھا غالباً سن اسی میں اناسی میں دیوبند کے اندر سو سال کے جو فضلات تھے علماء تھے سب کو بلایا گیا تھا سن اسی میں ہوا تھا یہ اجلاس اس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء دیوبند پہنچے جو دیوبند کے فاضل تھے وہ بھی پہنچے جو فاضل نہیں تھے وہ بھی چلے گئے تو تمام فضلہ کو پگڑیاں دی گئی دیوبند کے جتنے فضلہ تھے سب کو پگڑیاں دی گئی صرف تین علماء کو سٹیج پہ پگڑیاں بندوائی گئی جو ہزاروں کی تعداد میں علماء تھے صرف تین علماء کو پگڑیاں سٹیج پہ بندوائی گئیں اور ان تین علماء میں ایک مولانا قاضی شمس الدین بھی تھے رحمت اللہ باقی سب علماء سے کہا گیا کہ دفتر میں جا کے لے لو تو حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کو یہ کہا گیا بھائی لین لگا کے دفتر سے پگڑیاں لے لو وہ آج دو بند کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں اور مجھے سٹیج پر دیوبند کے تمام علماء نے سٹیج پہ مجھے پگڑی بدوائی تھی اور ہم خیر سے دیوبندی بھی نہیں تو ان کا ایک مکولہ ہے وہ مکولہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا اور اپنے جو ہمارے علماء ہیں ہماری جماعت کے علماء ہیں ہماری جماعت کے طلبا ہیں وہ اس کو ذرا غور سے سنیں گے اس مکولے کو اور اس پر وہ تبصرہ کرنا چاہیں تو اس پر وہ تبصرہ بھی کریں یعنی انہیں یہ پسند آ جائے کہ بہت خوبصورت بات کی ہے انہوں نے تو اس پر وہ تبصرہ بھی کریں حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ ایتیں حضرت وزیر علیہ السلام کی یہ ساری پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے ملک میں ایک اختلافی مسئلہ چل رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مردے سنتے ہیں اور کچھ حضرات کا خیال ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں کہ مردے نہیں سنتے جن کا خیال یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ مردے نہیں سنتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ مردے نہیں سنتے جس نے سو سال مر کے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اس نے آ کے بتایا واپس آئے تجربہ تھا ان کا واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے دنیا کی کسی آواز کا کسی حالات کا دن رات کا مجھے کوئی پتا نہیں ورنہ کیوں کہتے لبس تو یو من او با فنزر الاق و شرابک اللہ نے کہا میرے پیغمبر دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف لم یا وہ خراب نہیں ہوا وہ جو آپ نے ٹینی کے ساتھ باندھ دیا تھا کھانا پینا اسی طرح ہے الہ مارک دیکھ اپنے گدھے کی طرف جس پر گوشت پوست کچھ بھی نہیں ہے کھانا جو چند گھنٹے بھی نہیں رہتا وہ ٹھیک ہے اور گدہ جو چند سال تک زندہ رہ سکتا تھا اس کی صرف ہڈیاں ہیں والے کا آیت الناس یہ ہم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ ہم تجھے بنا دیں نشانی لوگوں کے لیے دلالتن اللبا سے بادل موت کرتبی یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں ونزر الل ازا میں کئی فنون شیز دیکھ ہڈیوں کی طرف کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں ننشیز اصل میں میں ہوتا ہے ابھارنے کا ابھارنا کس طرح ہم ان کو جنبش دیتے ہیں ہلاتے ہیں سمن اکسوا لہما پھر ہم ہیں اس پر گوشت فلما طبی نہ پھر جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے حضرت ازیر کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا کالا تو کہنے لگے آلم میں جانتا ہوں علم مشاہدہ مراد ہے اللہ کی قدرت کاملہ کا علم تو انہیں پہلے بھی تھا یہ علم مشاہدہ مراد ہے امام راضی نے لکھا تفصیر کبیر میں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ویز کال ابراہیم یہ تیسرا قصہ ہے اس کا تعلق ہے پہلے قانون سے اللہ ربط قلب کرتا ہے مضبوط کر دیتا ہے دلوں کو اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو حضرت ابراہیم کوئی شک نہیں کرتے تھے علی آزب کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کرتبی نے لکھا شنیدہ قیب ود مانندے دیدا فارسی کا ایک مقول ہے سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح کیسے ہو سکتی شنیدا قیب ود مانندے دیدا ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا میں میں بھی تو اللہ نے یہی کہا ہے نا لے نوری یا تاکہ ہم اس بندے کو دکھائیں اپنی قدرت کی کچھ نشان اللہ نے فرمایا آوا لم تومن؟ کیا تیرا یقین نہیں ہے کہ بلا فرمایا کیوں نہیں ولا بھی لیکن میں تو اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں اللہ نے کہا فخوذ اربات منت لے لے چار پرندے فصر ہننا انہیں مائل کر لے اپنی اپنے ساتھ مانوس کر لے مانوس کر لے پنجابی میں کہتے ہلال ہے وہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں سم مج آ جا بل ہوں پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا سب کو ذبا کار ان کے گوشت ملا دے ملا کے کوئی اس پہاڑ پر کوئی اس پہاڑ پر کوئی اس پہاڑ پر, پر یہ ذرا اسے نوٹ کریں اللہ کلے وہ جو ہمارے حضرات تفصیل ال شعین طبیان ال کل شعین وہاں کل پہ بڑا زور لگاتے ہیں ہر چیز تو یہاں بھی آگیا ہے کل کا لفاظ سما جلا کلے جا ہر پہاڑ پر کیا مطلب ہے یہ ہمارے ساتھ کریانہ پہاڑی ہے اور یہ کٹھے کی پہاڑی ہے تو یہ بھی مراد ہے ان پہاڑیوں پہ بھی رکھ دے ہر ایک جگہ پہ جا کے رکھ دے کل کا یہی مین ہے کل کبھی کبھی باز کے معنی میں بھی استعمال یعنی کئی پہاڑوں پر سمد ہنہا پھر ان کو پکار بعد ازان ندا کن اشارہ میں نہ کرو پھر بلا ان کو بلا ان کو یا تین کا ساین وہ چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے ولم جان لے بے اللہ غالب حکمت والا کچھ باتیں بڑی لطیفے کی ہوتی ہیں جو لوگ غیر اللہ کی پکار کے قائل ہیں اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا چاہیے تو ہم یہاں پاکستان کے ایک عالم ہیں انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے انہوں نے غیر اللہ کی پکار پر اس آیت کو دلیل بنایا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا پرندوں کو پکار سمد و یا کا ساری حضرت ابراہیم کو کہا بے پرندوں کو پکار تو یہ غیر اللہ کی پکار ہو گئی نا تو یہ ہے پکارنا اس کو کہتے ہیں جی علم کی گہرائی ماشاءاللہ اللہ مسل الزین فکون اموال اور فی سبیل اللہ حکم انفاق جی انفاق کا مضمون شروع ہو رہا ہے جی تین رکوعوں میں بیان ہوگا جی پہلے بھی جہاد اور انفاق کا مضمون بیان ہوتا آ رہا ہے جی لیکن انفاق ب کبھی کبھی انفاق کا تھوڑا سا ذکر آ گیا اب انفاق کا مضمون بتفصیل تفصیل جب تک انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوگا اس وقت تک جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا لوگ خرچ کریں گے تو پھر اسلیہ خریدا جائے گا ہاں پینسٹھ کی جو جنگ ہوئی تھی ہندوستان کے ساتھ ہماری تو وہ بڑی جذباتی جنگ تھی پہلی جنگ تھی اور بڑی جذباتی جنگ تھی یعنی لوگوں میں بڑا جذبہ تھا بچوں میں جوانوں میں لاہور کے کئی نوجوان لاٹیاں لے کر واگا بارڈر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ہم ہندوستان سے مقابلہ کریں تو اس وقت ہوتے تھے ٹیڈی پیسے ایک روپے کے سو پیسے ایک روپے کے سو پیسے ہوتے تھے اس کو کہتے تھے ٹیڈی پیسہ سو پیسوں کا روپیہ بنتا تھا اور اس ٹیڈی پیسے کی بھی چیز ملتی تھی بچے لیتے تھے ملتی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ہر بندہ اگر ایک ٹیڈی پیسہ دے ٹینک خریدا جا سکتا وہ سارے پاکستان کے لوگ اگر ایک ٹیڈی پیسہ دے تو اس سے ایک ٹینک خریدا جا سکتا تو بچے جو تھے وہ ڈولیوں میں اپنے پیسے رکھتے ہیں بچے جمع کر کے بچوں نے ڈولیاں توڑ دیں بچوں نے بچے پیسے دے رہے ہیں جوان پیسے دے رہے ہیں ظاہر بات ہے جب تک خرچ نہیں کیا جائے گا تو وہ اسلیہ جو کفار کے مقابلے میں جہاد کے لیے جنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے ملک کو تو انفاق کا بیان ہے جی پہلے رکو میں کیا بیان ہوگا جی پہلے رکو میں فضیلت بیان ہوگی جی سواب کیا ہے پہلے رکو میں بیان ہوگا ریاکاری سے بچو اخلاص سے خرچ کرو مثالیں دے دے کے اللہ سمجھائیں گے جی دوسرے رکو میں کیا بیان ہوگا ستھری چیزیں حلال چیزیں طیب چیزیں خرچ کرو عمدہ مال یہ دوسرے رقوع میں بیان ہو تیسرے رقوع میں کیا بیان ہوگا سوت کی مذمت اس کا انفاق کے ساتھ کیا تعلق ہے جی اللہ کہیں گے مال خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو ایسے گندے لوگ ہیں کسی کو قرضہ بھی بغیر سود کے نہیں دیتے یہ انفاق کے ساتھ تعلق ہو جائے گا مال خرچ کرنا غریبوں پر تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو قرضہ بھی سود کے بغیر نہیں دیتے تو یہ آسان رہتے ہیں جی بس ہم ترجمہ کرتے چلے جائیں گے جی مسل اللہ یون فکو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں کمسل حبت مثل ایک دانے کے ہے امبت سبا سنابل جو اگاتا ہے سات خوشے فی کلے سم میا تو ہبا ہر خوشے میں سودا کوئی آپ کو یوں کہہ دے بھائی کوئی خوشہ پکڑتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں سود ہیں تو پورے سودانے ہوتے ہیں خوشے میں تو یہ فرضی مثال ہے یہ نہیں ہے کہ ہر جو ہے اس میں واقعی سود نہیں ہوتے ہیں مثال کیا ہے فرضی اللہ ایک مثال دے رہے ہیں ولہ یوزائف المیاں شاہ مطلب یہ کہ سات سو گنا بدلہ دیں گے ولہ یوزائف المیاں شاہ اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بےحسبل اخلاص فی عملی خرچ کرنے میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا سات سو سے بھی آگے چلا جائے گا یا غریبوں پر مسکینوں پر یتیموں پر رشتے داروں پر حاجت مندوں پہ خرچ کرو گے سات سو گنا بڑھا کے دوں گا اور اگر جہاد میں خرچ کرو گے نہ تو ولہ یوزائف المیاں شاہ تو جہاد میں خرچ کرو گے تو اس سے بھی بڑھا دوں گا واللہ اللہ علیم جملہ تالی لی جی ماں قبل کی علت بیان ہو رہی ہے اور اللہ بڑی کشادگی والے ہیں علیم ان سب کچھ جانتے ہیں کس دل سے کر رہا ہے خرچ اللہ زیین فکو نام مال کو خرچ کرنے کی قبولیت کے شرائط جی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں سما لت بی مان فکو پھر وہ پیچھے نہیں لگاتے اپنے خرچ کرنے کے منن احسان والا ازن اور نہ ستانا خرچ کرنے کے بعد جس کو پیسے دیے اسے ستاتے بھی نہیں ستانا زبانی بھی ہو سکتا ہے جی روز آ جاتے ہو پہلے بھی اس طرح کیا تھا اس سے کام اپنا ذاتی کروانا یہ بھی ستان ہے جی احسان جتلانے کی چونکہ بیماری عام تھی اس لیے اس کو الگ ذکر کیا ورنہ احسان جتلانا بھی ازن میں شامل ہے ان کے لیے ان کا آ رہا ہے ان کے رب کے ہاں جو یہ کام نہیں کرتے ان پر خوف بھی کوئی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے کول ان معروف اچھی بات کہنا یعنی سائل کو نرمی سے ٹال دینا اس کو کہنا یار آپ آ ہیں لیکن آپ ایسے ایس ایسے وقت میں آئے ہیں کہ میری یہ بھی اجازت نہیں دے رہی ہے بات بھلی کرنا و مغفیرا اور درگزر کرنا کیا اگر سائل ذرا سختی کرے میں کتنی دور سے آیا ہوں جی. تو اس سے بھی درگزر کرنا رولمانی نے لکھا جی اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ہو ستانا احسان جتانا ستانا اس سے بہتر یہ ہے واللہ و غنی الرحلیم اور اللہ بے پرواہ حوصلے والا یا یو اللہ زی نا کر کے احسان جتلانا فقیر کو ستانا اور ریاکاری دکھلاوا اس کی مثال سنو جی اے ایمان والو نہ باطل کرو اپنی خیرات کو ضائع ضایا کرو اپنی خیرات کو بالمنے احسان جتلا کے ولازا اور تکلیف دے کے کل لذیذ کو مال مثل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے ولا امین بل اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر فمسل کمسلفان مثال اس کی مثل صاف پتھر کے ہے ہموار پتھر ترابن اس پتھر پہ کچھ مٹی ہے فاسا وابلن پھر پہنچا پہنچی اس پتھر پر وابلن تیز بارش سلدہ پھر کر دیا اس کو صاف وہ جو تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی گردو غبار بارش آئی صاف کر دیا لا یق رونا لا شیئر مما کا سبو. وہ بھی قادر نہیں ہوں گے اپنی کمائی پر کچھ جس طرح وہ پتھر سے ہر چیز صاف ہو گئی ان کے آ نامے سے بھی ساری نیکیاں صاف ہو جائیں گی خرچ کرنے کا کوئی سواب نہیں ملے گا دیکھیے آج کل آپ ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں اخباروں میں دیکھ رہے ہیں لوگ غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کر رہے ہیں اس کی تصویریں بڑھ رہی تھیلا والے ہو رہا ہے وہ بچی ہے وہ سر جھکائے کھڑی ہے شرمندہ شرمندہ سی بعض تصویریں تو ایسی دیکھی ہیں بھی سابن کی ایک ٹکیا دے رہی اور اس کی تصویر اور وہ فیس بک پہ یہ ریان ناس اس کا کوئی ثواب نہیں وہ مثلا اللہ فکو نام ہوں قبولیت کی مثال جی اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو جو مال اچھی نیت سے خرچ کرتے ہیں نیکی کے ساتھ ریاکاری کوئی نہیں اس کی مثال کیا ہے جی مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو چاہنے رضامندی اللہ کی یہ نیت ہوتی ہے جی اللہ راضی ہو جائے و تسبی تمن انف اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کا مسئلہ جنت مسل ہے یعنی مثل ایک باغ کے ہے بے رب اونچی جگہ پہ ٹیلا بہا پہنچی اس کو تیز بارش فاتت پھر وہ لے آیا اپنا پھل زی فائن دگنا فائن پھر اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش فتلن فواری کافی ہے ہلکی بارش شبن مراد نہیں ہے جی ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے کیوں وہ ذرا اونچی جگہ پہ ٹیلے پر ہے ولہ ماتا ملون بصیر آئی ودو کی وجہ سے خرچ کیا ہوا مال اجر ضائع کس طرح ہوگا جی اس کی مثال جی ریاکاری سے اللہ بچانا چاہتی کہ مال خرچ کرنے میں ریاکاری کاری نہ ہو نمائش ناؤ کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کے لیے جنت ان ایک باغ منخیل من کھجوروں کا وانا بن انگوروں کا تجری من منتا بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں لہوفیا کل ثمرات اس کے لیے ہے اس باغ میں ہر قسم کے میوے کھجوروں انگوروں کے علاوہ بھی اس باغ میں اور بھی میوے ہیں آسا بہل کے اور پہنچ گیا اس بندے کو بڑھاپا باغ کا جو مالک ہے و لہو ضریت اور اس کی اولاد ہے کمزور چھوٹے ہیں بچے ہیں ابھی ضعیف ہیں نا فاسابہ اے سار پھر پہنچا اس باغ کو اے سار بگولا فی جس میں آگ ہے آگ کا بگولہ آ گیا تراقت پھر وہ باغ جل گیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو اور اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو تو پھر ریا کی وجہ سے جو مال خرچ کر رہے ہو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا یبین اللہ لکم ملایات بیان کرتے اللہ تمہارے لیے ایتیں تاکہ تم سوچ بچار کرو یا یو اللہ زینہ دوسرا رکو جی اس میں کیا ترغیب ہے جی ستھرا مال خرچ کرو عمدہ مال خرچ کرو اے ایمان لو خرچ کرو من بات ستھری چیزیں عمدہ چیزیں ماں کا سب تم اپنی کمائی میں سے تجارت مراد ہے جی ماں آخر جنا کو لرزے اور اس چیز میں سے جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے زمین کی پیداوار مراد ہے جی یہ امر وجوب کے لیے ہے جی مراد زکات مفروز ہے جی فرضی زکات کالا علی ان نزلت حاضل آیا فز زکات المفروزہ رولمانی زمین کی پیداوار غلّہ معدنیات اس میں سے اشر کر نکالنا جی ولا تیمو اصل میں تھا تیم اور نہ ارادہ کرو الخبیسہ گندی چیز کا ردی چیز کا مین ہو تن فیکون کہ اس میں سے تم خرچ کرو ردی چیز فضول چیز کہ یہ کپڑے آپ پہننے کے قابل نہیں رہے کسی غریب کو دے دو یہ یوتی پہننے کے قابل نہیں رہی کسی غریب کو دے دو اس کا ارادہ بھی نہ کرو و لس کیسی بات بیان کیجیے اللہ نے حالانکہ تم لینے والے اس چیز کو نہیں ہو اگر تمہیں وہ کوئی چیز دے نا تو تم نہیں لینے والے ہو اللہ مگر اس صورت میں کہ تم چشم پوشی کرو دوسرے کا دل رکھنے کے لیے لے لو تو لے لو تم اس ردی چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ کی راہ میں وہ چیز کیوں دیتے ہو اور جان لو بے شک اللہ بے پرواہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے بڑی خوبیوں والا ہے الشیطان واہدم الفکرا شیتان تمہیں وعدہ دیتا ہے یا تمہیں ڈراتا ہے بھوک سے مال خرچ کرو گے نا تو مال کم ہو جائے گا کھٹ جائے گا نہ دے و یا امر حکم بالفاشا حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا ہر بری خصلت کو کہتے ہیں جی فاشا اکثر مقام پہ فاشا سے مراد زنا ہوتا ہے جی مگر یہاں بخل مراد ہے جی رولمانی نے لکھا الفاشاہ ہی البخر و ترک الصدقات صدقات کو چھوڑ دینا خیرات نہ دینا ولہ مغفر تمنو اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا یعنی منافع اخرویہ آخرت میں بڑے منافع ملیں گے وہ فضلن اور مال میں زیاتی کا اسی دنیا میں زیادہ دوں گا واللہ واسن علیم جملہ تعلیلی ہے اللہ دے سکتا ہے وہ بڑی وسعت والا ہے علم والا ہے یوتل حکمت میاں شاہ دیتا ہے سمجھ جس کو چاہتا ہے حکمت سے مراد دین و دنیا کی سمجھ ہے جی الحکمت ان نفا تو فی امور دین دولت کو صحیح مقام پہ خرچ کرنے کی سمجھ یہ حکمت ہے دیتا ہے سمجھ جس کو چاہتا ہے اور جس کو سمجھ عطا کر دی گئی اسے تو بڑی بھلائی عطا کی گئی جسے دین کی سمجھ مل گئی نصیحت تو صرف عقل والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں یہ جو خرچ کرنے کی حکمت ہے سمجھ ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا خرچ کرنے سے بھوک نہیں آتی خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے خرچ کرنے کا ثواب سات سو گنا سے یہ ساری حکمت میں یہ ساری حکمت میں اللہ کہتے ہیں یہ اللہ حکمت دیتا ہے جس کو ہر ایک کو نہیں دیتا میں نے کئی دفعہ آپ بتایا نا تقریروں میں میں بتاتا ہوں کہ چھچ کے علاقے میں ایک پنڈ ہے ملو تو وہاں میں ایک دفعہ جلسے پہ گیا تو جس جگہ پہ میں گیا وہ شہر سے ذرا بیر جگہ تھی تو اس کے مشرق کی جانب مدرسہ تھا دو منزلہ مدرسہ تھا کمرے تھے اور مغرب کی جانب مسجد تھی بڑی خوبصورت اور درمیان میں بڑا خوبصورت لان تھا باغ تھا اس میں بڑے بوٹے ہیں سبز ہے بڑا خوبصورت منظر تھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک آدمی نے بنائے مدرسہ بھی مسجد بھی زمین بھی اسی کی اور طالب علموں کا خرچہ بھی وہی دیتا ہے کوئی چندہ چندہ نہیں تو میں نے کہا بھائی ملواؤ کہ وہ کہتے ہیں وہ آئیں گے جی ابھی ملتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آ بزرگ تھے تھوڑے سی ٹانگ سے کچھ معذور بھی تھے تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ مدرسہ بنائیں مسجد بنائیں علموں پہ خرچ کریں اور یہ کہنے لگے جی اللہ نے مجھے بڑا مال دیا بڑی دولت اللہ نے مجھے عطا کی جب بھی پشتی بھی پھر میں بڑے اونچے درجے پر میک میں کسی میں افیسر تھا تو میں نے اپنا مال جو ہے نا وہ میں نے اپنے بچوں اور بچیوں میں زندگی ہی کے اندر تقسیم کر دی میں نے کہا یہ بعد میں لڑتے رہیں گے تو میں زندگی میں ہی تقسیم کر تو میں نے بچوں کو تقسیم کر دی جو میرا حصہ تھا نا اس میں سے جو میرا حصہ تھا میرے مرنے کے بعد یہ حصہ بھی تو انہوں نے لینا تھا وہ سارا حصہ میں نے مسجد مدرسہ طالب علموں کے خرچے پہ لگا کے اللہ کے بینک میں جمع کروا دیا ہے. مرنے کے بعد اللہ سے جا کے لے لوں گا یہ ہے حکمت یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اتا کرتا ہے ہر ایک کو اللہ یہ عطا نہیں کرتا کہ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہونی چاہیے ومان فخ منفا کا اور جو بھی خرچ کرو گے تم کوئی خرچ کرنا او نظر تم میں نظریں یا تم نظر مانو گے کوئی نظر ماننا فی سبیل اللہ یا فی سبیل لطان جو بھی خرچ کرو گے خرچ کرنا فی سبیل اللہ یا فی سبیل غیر اللہ یا فی سبیل لطان ماسیت میں خرچ کرنا غلط جگہوں پہ خرچ کرنا اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا ان تبد صدقات اگر تم ظاہر کر کے دو نا خیرات فن ماہیا بس اچھی بات ہے اگر دل مطمئن ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں آئی دل مطمئن ہے وہ ان تخفوا اور اگر اس کو چھپا کے دو وہ تو حلف اور چپکے سے فقیروں کو دے دو فاو خیر اللہ کم تو یہ تمہارے حق میں کیا ہے بہتر ہے دور کر دے گا تم سے من سیات تمہاری برائیاں بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے آمال سے خبردار ہیں یہ جو فرضی صدقہ ہے نا زکات اشر اسے ظاہر کر کے دینا چاہیے تاکہ الزام نہ آئے کہ یہ بندہ زکات نہیں دیتا اور جو نفلی صدقہ ہے نا یہ چھپا کے دینا چاہیے ہاں ایسی جگہوں پہ ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے کہ میرے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی خرچ کریں اپنی نیت مطمئن ہو دل مطمئن ہو لئی سا علی کا خدا ہوں نہیں ہے تیرے ذمے ان کو راہ پہ لانا یعنی نفلی صدقے کے لیے مومن ہونے کی قید بھی نہیں دل میں آیا نا کہ کافر ہیں مشرق ہیں ان کو کچھ نہیں دینا چاہیے تو فرمایا ان کو ہدایت پہ لانا کوئی تمہاری ذمہ داری ہے یہ جملہ موترز ہے مطلب یہ ہے اگر یہ لوگ اگر یہ لوگ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی خرچ نہیں کرتے تو پھر چھوڑیے آپ کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ایک یہ مین ہے یا اس کا مینا یہ ہے کہ فقراء کو غریبوں کو نفلی صدقہ دینا چاہیے چاہے وہ ہدایت پہ نبیوں مومن نبیوں بھی انہیں بھی نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ ماتن فکون ان اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی مال فلے انفو سے تو اپنے فائدے کے لیے خرچ کرنا ہے وماتن فکون الفتگا وج اللہ ماتن فکون مان لفظن خبر ہے مانن نہیں ہے جی کیا مطلب مت خرچ کرو یہ مت خرچ کرو مگر چاہنے رضامندی اللہ کے ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے احسان جتلانے کے لیے مت خرچ کرو صرف ایک نیت سے خرچ کرو اللہ کی رضا مقصود ہو مت خرچ کرو مگر چاہنے رضامندی اللہ کے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کوئی مال یو علیکم پورا پورا دیا جائے گا تمہاری طرف اس کا آجر اس کا ثواب وان تم لا لمون اور تم پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی یہ <تصفح> تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مرنے والے لوگ یہ تھے جو آٹھ دن کے بعد زندہ ہوئے وہ کس نبی کے امتی تھے بنی اسرائیل کا کوئی قبیلہ تھا شب برات چھب برات کا کوئی تصور نہیں ہے جی دین اسلام میں اس کے متعلق جتنی روایات ہیں رات کو نفل پڑھنے کی دن میں روزہ رکھنے کی قبرستان جانے کی سب پر ہے جی سب پر کلام ہے جی اور اس موقع پہ حلوہ کھیر وغیرہ گھر میں آ جائے تو اسے بھی استعمال نہ کیا جائے جی حضرت عثمان کی شادیاں کتنی ہوئیں یہ تو فی الحال میں نہیں بتا سکتا لیکن زنورین ہونے کی نسبت سے آپ کی دو بیٹیاں ان کے گھر تھیں اور ان میں سے آپ کی اولاد بھی تھی اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی ایک ذات ہے وہ مالک ہے صرف خالق ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے ربا کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ اونچی جگہ تو انہوں نے چونکہ ایک جگہ پہ حضرت اور مائی مریم کے متعلق ربوہ کا لفظ آ گیا ہے تو انہوں نے تعریف کرتے ہوئے اپنے جگہ کا نام ربوہ راک رکھ دیا تاکہ لوگ اس مغالطے کا شکار ہو جائیں کہ عیسیٰ اور مریم نے جس ربوہ پہ رہنا تھا وہ یہی ربوہ ہے <تصفيق> کوئی وبا ہٹ رہی ہے کہ ود رہی ود رہی دیر بعد مسجد